السلام علیکم آپ کے مضمون بینائی مسجد نمبر ایک مانامہ غزالی دسمبر دو ہزار پندرہ نمبر بارہ پر آپ نے تاریخ فرمایا ہے جنگ سطح میں حضرت امیر ماویہ کے پاس بات چیت کے لیے گئے تھے کہ جب دیکھا کہ وہ حق پر ہیں تو ان کے ساتھ مل کے اور ان کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے جبکہ تاریخی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ عدل کے ساتھ تھے اور ان کی طرف سے ہی لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور ان کی خبر جب امیر اللہ کو جی گئی کہ جی پارک میں آیا ہے کیا مار کو اعتباری گروہ شہید کرے گا تو انہوں نے جواباً یہ جی کہا کہ مار کتروں نے شہید کیا ہے جو انہیں ہمارے نظر الخت کیا تو باغی کو قتل کیا کہ جو دوسرے لوگ تھے درمیان میں جو خارج جی تھے آدمی یہ بات تاریخ اور دوسری تاریخوں میں بالکل ایسے ہی درج ہے اب آپ سے درخواست کے بڑا میرے بانی یہ بتائیں کہ آپ نے کس کتاب سے نکل کیا کوئی حالات کا پاس نہیں ہے تو خلاف نے بغیر ثبوت کے لیے واقعات کو موسخ کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ آپ بولانا شرانکہ ان کو نہیں خلی پتا خلیفات <متحدث> ہیں اور جو سات صاحب سے کتابیں زیر مطالعہ رہتی ہے جس کا ثبوت نہیں ملتا دوسرے خلافت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب عمار بن یاث کی شہادت کا یہ بات کا پھر ثابت ہوگی کہ ان میں تمام حوالے جات درج ہیں تب سے لوگوں نے لوگوں کو یہ تعلیم دینی شروع کر ہے امید ہے مزاج گراہیوں پر یہ خط باہر نہ گزرے گا اور ضرور جواب سے مسئلے فرمائیں گے کاغذ کے میں غلطی پر ہوں تو اپنی کر دوسرا عہدہ کہتے کوئی واقعہ لکھے تو حوالہ ضرور کہہ دیں اس لیے کے مضمون ضروری ہزاروں پر کہیں لاکھوں لوگوں نے زیادہ مقدم کر رکھا وہ ضرور اس بات پر یقین کر لیں گے اور نزیتم بہت سیدا کر لیں گے جیسا کہ بہت سے ایسے سنیوں سے میں سن چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں گڑپتی کہ گڑھ کے دور میں ستنا بساد رہا ہے بلکہ ایک با ایک با ایک با ایک با ایسے الفاظ کہیں گے کہ وہ گجال کی بیٹی کے پیچھے پھرتے رہتے تھے پیپر کو فرنے بچی میرے نزدیک ایسا کہ پیپر ہے لکھا ہے تو سچ بات یہ کہ ہمارے ساتھی جو مرد کو پڑھتے اس رسبا سے ضرور ہے کہ اپنے ساتھی رسالے کو پڑھتے ہی کہ اگر صاحب میں نے ہند کے بارے میں کیا لکھا تھا دوسرے رسالے میں نہیں پڑھ سکے نا تھوڑا سا تھوڑا یاد نہیں رہا یاد نہیں رہا تھوڑا کروں تو یاد ہے ابارہ رسالے میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی اس مع کی غلطی تھی ربر زیر کی غلطی تھی میں ہمارے جو ثاقب صاحب سے بار بار کہتا تھا کہ عربی کے الفاظ دوست کر رہے ہوں تو توم صاحب کے پاس آیا کرے یہاں پر ہمارے والے تھے عربی کے پروفیسر تو انہوں نے اپنی مرضی سے کسی آدمی سے کروا دیا تو رہے گی غلطی اور غلطی کو سارے ہمارے ہمارے جو مدرسے ہیں ہمارے سستے کے ساتھ جاتے رہا, جات رہا آخر ایک مترج اہل حدیث نے اس کو سخت احتراج کر کے درست کرنے کے لیے خیر درست کیا ہم نے اور کچھ افسوس بھی ہوا کہ اپنے ساتھی ہی میں تو سوادی کا ہمارے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے کرے، سرسے نے کہا کہ گسا کے حق ہاں کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں جب کوتائی کوئی آدمی کوئی مریضوں میں سے کوتائی ہزار اطلاع کرتا ہے تو جس کے ساتھ کا بیٹھ کرتا لگے ضروری ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں اور اس پر بوجھ محسوس کر رہا ہے تو اس کے حق ہونے ہاں کے خلاف ہے اور مریض جو ہے وہ اگر اطلاع کے لیے سے کہہ رہا ہے تو اس کی تو آخرت بھی خراب ہو گئی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اصلاح کے سے کہہ رہا ہے اس کی ضروری اصلاح ہے دار و برادر ہوتا اگر مولانا شب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بچے میں کھڑے ہوئے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت پڑی تو انہوں ایک آدمی سے کہا کہ یہ مجھے, اس مجھے پیسوں کی روزگاری دے دیں بڑا نوٹ دے کر جب مطلب سو ہزار کا نوٹ دے کر سو سو روپئے کے لیں تو اس کو کہتے ہیں روزگاری دیں تو انٹا بھی کیونکہ مدرسے کے طالبان مدرسہ تھا کی کے میں مسجد کا شرادی کر رہے ہیں کسی پر اللہ کرا مسئلہ فوری طور پر کسی پر واضح کر دے ہمیں ایک دے کے نکاح میں گئے نکا پڑھنے کے لیے کوئی آآ آآ بڑا خاندان تھا نکاح کے لیے انہوں نے کہا کہ لڑکا ہے امریکہ میں اور لڑکے کا وکیل یہاں پر ہے اور لڑکی جو ہے اس بات میں ہے اور لڑکی کا جو ہے وکیل یہاں پر ہے اور لڑکی کا وکیل بھی ہے تو اس کا والد صاحب ہے اور لڑکی کا زیادہ والد صاحب ہے <متصال> اور چلے سونا مرغا ملا ملا کے کرا کرا کے ان کی وکیل مقرر کرنے کی اور اس پر دعا مقرر کرنا ساری باتیں تھیں خیر مجھے یاد تھا مسئلہ کہ باپ کو اتنا اختیار ہے کہ مطلب کوئی دیا کراچی گیا ایک باپ اسے وہاں کوئی دیکھا کہ برادری میں کوئی انہار آدمی پسند آ گیا اور لڑکی کا نکاح ہو گیا بغیر اخلاق بتا نہیں کوئی پڑھ سکتا اور یہاں اگر اس نے بیٹی کو کہ تمہارا من نے پلا جگہ نکال پڑے گی نہ اس وقت ناپانا ملک رہتا ہے مجھے عالمی نے اس کو سوال اٹھایا تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں بولتا ہوں بلنا بھی بات نہیں ہوتی ہے تو ان کو ہو کرنے کا موقع ملا انہوں نے کہا یہ مسلم تو اس پر یہ افسوس ہوا کہ ہمارے اپنے ساتھیوں کو دور کرنا چاہیے تھا اور یہ اتنے بے خیالے ہیں اور اتنے جو ہے تو ہی لینے والے ہیں اور خیر یہ تو ہمارے تو ذہن میں پینتیس سال پہلا مطالعہ کوئی رہا ہوا تھا اس پر پہ مجھے بات بیان کرتے ہیں اس پہ آپ لوگ اٹھا کر لکھ لیتے ہیں نای? کبھی اس میں غلطی میں آ سکتے ہے ہم جان ہو سکتا ہے تو اب اس پر دوبارہ تحقیق کریں گے اس سے متعلق ملوثیت کے حوالے سے اگر امیر ماویہ ضلع کو باغی گروہ قرار دیا ہے تو یہ بعض ایسے صحابہ ہیں کہ جو اضلاع کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کے ساتھ سلسلے میں شامل امیر معاویہ ضلع کے پاس گئے ہیں انہوں نے عدائد دیے ہیں دل میں یہ بات ہے کہ یہ حق پائے وہ غلط فہمی پر ہیں نہ اور بغور پڑھے شادی نہیں ہوگا تو لائبریری پر ہیں اور یہ حق پر ہیں اور شامل ہو گئے ایسے واقعات ہیں اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے پنجاب سے لگن کرنا ہوگا کہ جو کریں پوری اکیڈمی والے آج نہیں ہیں لائبریری میں کتابیں اصل میں عدلیہ ضلع کے لشکر میں بھی خارجی ہے اور امیر معاویہ ضلع کے لشکر میں بھی خارجی ہے جو جنگ کو لڑا رہے تو اس لیے اگر باغی باغیوں کا تسکرایا لشکر کے باغیوں کا تسکرایا ہے تو سو خارجی بڑھا ہے ان کے لشکر میں اور امیر معاویہ ضلع کے لشکر کے بارے میں جو باغیوں کا تسکرا ہے تو سو خارجی بڑھا دیں لشکر میں صحاب کے بارے میں نہیں غیر مطالعے کی طور پر بتا رہا تو خیر لوگ کر لیتے ہیں <سانت> کے بارے میں جو فہم ہے سلب پر دماغ کا وہ بہت کم ہوتا ہے <سانت> یہ بات مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میں آپ کو ٹھیک ہے جو بات کریں واقعی والے کے ساتھ کرنی چاہیے اور مطالعہ ہونا چاہیے لائبریری بھی اور لائبریری موضوع بھی ہیں جنرل حسین کا جو واقعہ ہے اس کو نکال کے سرفراز صاحب حضرت مار بن یاطر اللہ کی شہادت اور اس پر جو بات ہے اس کو آپ کے پاس کون کون سی ہیں آیات صاحبہ کے بارے میں کتابیں اچھا اور کتابیں کس کو نکالیں گے اس کو آپ نکال لیں گے اس پر پھر پر آپ پورا مضمون ہی دے دیں شائع کر دیں اور خط لکھ دیں گے ان کی بات اگر, اگر ٹھیک ہے تو اللہ فجر دے ملا ان کی تو کی خط بھی کو لکھ دیں گے اور ان کا احسان کری کر لیں گے ایسے آدمی جو غیر مطالعہ کرتے ہوں اس پر دفا کترا کرتے ہوں اور ہمیں چلا بھی دیتے ہوں تو شکریہ کہ مستحق ہوتے ہیں تو آج نوالا صاحب کی شکایت اسے آدمی نے کی ہے کہ وہ سکھوں سے مصالحہ خریدتے ہیں اور ان سے پسواتے ہیں سکھوں سے مصالحہ خریدتے ہیں اور ان سے پسواتے ہیں پہلے کا یوسی کے لیے لے لیتے ہیں گھر کے لیے پہلے کی شکایت آج ہم تو اس پاس نیت کر لیتے ہیں اس سے دھوکا کھانے کا ہمیں مل گیا کیا اور مجھے کوئی یاد بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ڈائیوں میں سفر کریں گے میں نے کہا نہیں کہا تو پھر بار بار کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب کہ میں ہر کا پرتا ہوں سوال وادی کیوں نہیں کرتا میں نے کہا کہ میں کانپر کی معیشت کو مستعقب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک لوگ تنگ کرتے میں کہا ہم تو ان کے تنگ ہونے کا سواد دینے کی نیت کی ہوتی ہے تنگ کریں گے دیں گے اس کے سواب کی نیت کی ہوتی ہے اور کافر کو معیشت کو مضبوط کرنے نہ کرنے کی نیت بھی ہوتی ہے تو لوگ وجہ سے کرتے ہیں ہی؟ کرتے ہیں تو اسے مزید اپنے ساتھی سے تکلیف کھانے کے مزید سواب ہوتا ہے سبحان اللہ محنت محمود الصد اللہ ال کریم عرض یہ ہے کہ آج سر یہ سنسکرت سامنے آتے ہیں انسان پریشان اور تھوڑے پریشان نہیں ہے بہت اچھا اور جتنے اونچے معیار زندگی پر ہیں اس میں ہی زیادہ پریشان اور پریشانیوں کے انتہا ہے ایک دفعہ مجھے نے کہا کہ ایک درگاہ ہے اس میں آپ کو لے جائیں گے تو میں نے کہا یہ اپنے اصلاح کی بات ہو جائے چلے جائیں چلا گیا میں وہاں تو بڑی حیثیت کا لوگوں کا جرگا ہے صوبے کی صبح کے بڑے حیثیت کے لوگ جرگا بیٹھا ہوا ہے اس میں اتنے مشکل حالات ہیں ان کے اگر صحیح کلچر نہ ہو تو اٹھانا کے جب اصلی کلچر ہے ہمارا جالت والا کلچر ہے اس میں بس لوگ اٹھے ڈر درد آٹھ درس سے بھرے انڈر دوسری سے بھرے میں نے اپنے سیر کو دیکھ کر سوچا کہ ہم تو دعا کرنا اور خاموش پڑ نہیں ہمارے ہے اب دیکھا کوئی بول نہیں نا کوئی بول بول آدمی جو مجھے بولے مجھے میں نے بولوں سارے خراب ہوئے میں نے بولنا شروع کروفیسر صاحب خبر ہے کہ خبر خاموش ہے کچھ بات چیز میں نے کی کچھ اور شراب بھی کیا تو اس میں شکر جب وجہ زیادہ ہوا کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے اور یہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ کوئی بولے کچھ تو خون سے ہماری جان نکل جائے چھوٹ جائے تھے یہ بہت بڑی بات اور ساری پریشانیوں کی بنیاد جو وہ کیا ہے ساری پریشانیوں کی بنیاد مارا اسلامی ماحول سے دور ہونا ہے آدمی نماز پڑھ رہے تو سمجھتے ہیں پورا اسلامی روزہ رکھ لیتے حج کر لیتا ہے تعلقات دے رہا ہو اسماس پڑھتا ہو کاغذ پڑھا تو سمجھ پورا اسلامی پھر تو کوئی تعودی اور فرائض امال ہوئے اور اسلام تو پوری اسلامی زندگی ہے پوری اسلامی زندگی ہے. ایک بات میں نے بہت آبا یہ بیان کی ہوئی ہے کہ مختلف ساتھی جو آتے ہیں کاروباروں میں لگے ہوئے تو انتہائی پھنسے ہوئے اور بہت مشکلات ہیں پھنسے ہوئے ہیں تو میرا تجربہ ہے اور خاص طرح کی پریشانی کاروبار کی مجھے دادا اس میں کہتا ہوں کہ سودی کردے تو نہیں لیا تھا کہ کان میں اس سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کا سودی کردے والا کاروبار کر پڑے گا لیکن آپ غیر کام کر لیں تھوڑا خوش ہوتا ہے کیا کام مجھے کرنے میں کیسے کاروبار چل پڑے گا آپ نماز پڑھنے چھوڑ دیں تو آپ کا کاروبار چل پڑے ہے بڑی سود کا کاروبار کافر کے چلتا ہے عورتوں کو اسلام کے درمیان سڑک نماز ہے اور جو آج سارے کو سلاپ ہو جائے اس کی عملی حالت کافر جیسی ہے اس پر چلتا ہے سود. تو ابھی عمل کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے حجر پڑھ رہا ہے یہ اور پریشان ہو کیونکہ نا اماز سے اللہ کے قریب ہو رہا ہے اب اللہ تبارک و کا سالہ اس کی مغفرت پہ اور اس کے اس کے آلات بنائے گا اپنے رحم کرد کر سکتے ہیں جو انسانوں پر ہے تو, تو تب ہوگا جب اس کا گناہ سے دلے گا تو گناہ کب کب اسے دھلے گا جب کہ اس پر پریشانی مشکل ہے مشکلات آئیں یہ سرکار سے کہاں دیکھ رہا ہوں جو میرا ذکر کرتے ہیں یا میں ان کا حبیب ہوں یا میں ان کا سبھی ہوں کہاں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سرکار میں جو ذکر کرتے ہیں یا میں ان کا حبیب ہوں یا میں ان کا طبیب ہوں حبیب ہے تو وہ تو ایسے ہوں کہ اگر وہ مقبول ہیں ان پر گناہ نہیں ہے تو مجھے پسند ہے دوستوں کے اور اگر وہ گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں گناہوں سے آلودہ ہیں تو سر تبھی ان کا ان کا علاج کیا جائے گا تاکہ گناہوں سے دھلیں اور گناہوں سے صاف ہوں ستکار میں کسی دوسری کتاب میں لکھ ہے کہ غریب حدیث میں ہے حدیث اس کو غریب کہ حدیثی کم ہو غریب حدیث اس کو بات اجار ہے غریب حدیث غلط حدیث, نہیں حدیث کو نہیں کہتے غریب حدیثوں کو کہتے ہیں اس کے کہ رابی کم ہوں تو نماز کے رکاتوں کا فیصلہ کرنا ہو قتل کے مقدمے کا قانون بنانا ہو اور خرید و فروغ کا قانون بنانا ہو تو اس کا فیصلہ ضعیف حدیث پر نہیں ہوتا یہ اصول ہے فضائل کے بارے میں فلا نماز کا یہ سواب ہے فلاں عمل کا یہ سواب ہے اس ضعیف حدیث کو لیا جاتا ہے ضعیف حدیث میں ہے کہ غالموں سے کہو کہ بہرا ذکر کم کریں جب یہ ذکر کریں گے وہ آگے ایک بھی ہے ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت متوازی ہوگی جب رحمت متوازی ہوگی تو ظلم دلے گا اور ظلم دلے گا کیسے جب دھوبی کے پاس کپڑا لے کر جاتے ہیں تو پہلے کو بڈی میں ڈالتا ہے کتنی کتنی آگے ڈالاتے اور اس کے بعد تو باہر نکالتا ہے پتھر پہ دہ مارو دہ مارو دہ مارو یہاں تک صاف ہو جاتا ہے تو سمجھتے میں ذمدار ہوں آپ زندہ کچھ آمار کو لیے ہوئے آپ زندار ضرور ہیں لیکن آپ نے جو اسلامی طرح زندگی ہے اس کو پورا نہیں دیا ہوا ہے پورے شروع کا پورا آسن نہ کریں وہ فائدہ نہیں دیتی تارے صاحب لا کر سے کہا جی میں نے ایک گاڑی دس لاکھ کی خریدی ہے لاکھ کی خریدی ہے اب جا کر خوش ہو رہے ہیں کیسا رنگ روبن رنگ کیسے کچھ سما نظر آ رہی ہے اور سے کہیں کہ جی ہمیں سطح تک چھو لائیں ضروری کام انہوں نے کہا معافی جی چاہتے گاڑی چل نہیں سکتی کیوں تو اس کے ٹہروں میں ہوا نہیں ہوا تو بڑی مہنگی پانچ لاکھ کی گاڑی تو خرید گی ہاں نہیں وہ سکتے نہیں ہو تو نہیں ہو تو پانچ اٹہروں میں جب ہاں ڈالتے ہیں تو ہم بطور ساڑھے پانچ سو روپئے دس روپئے دے دیتے ہیں ساری گاڑی حاصل ہے دس روپئے کی چیز حاصل نہیں ہے اور فائدے سے رکی ہوئی ہے فائدے شروع کی ہو فائدہ نہیں دے رہی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم مسلمان بیتکے ہیں جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس میں اس بانے میں ہمارے علاقے میں کوئی گاڑی موڑنے والا نہیں دس میں چار پانچ چھ سات سال تک لینے تھا پانچ سال چھ سال تک ہم پانچ سال کی عمر تک ہمیں گاڑی موننے نہیں گئے تھے تمہارا یہ خبر اتنا ہوتا تھا کہ گاڑی کافر لوگ گاڑی دیکھیں گے علاقہ ایسا تھا تمہاری بات ایسے گاڑی ہوتی تھی تمہارے باپ کی گاڑی گاڑی کا بہت غصہ آتا تھا اور حوصلے میں جائیں سات گاڑی تو ہی ایک گالی اور دوسری گاڑی کی تھی کہ سلانا آدمی بیٹھی رہا ہے سارے کا لینگویج کا تصور اپنے گھر سے پر اس کا بنتا ہے نا کوئی آدمی یعنی جو آدمی بغیر معیاری ہر کرتا ہو اور جھوٹ فریب گالی گلوچ سب کرتا تو اس کے بارے میں یہ بہتری ہمارا ایک خبر تھا جو آدمی یعنی، بہت بہت بے اور بےحدہ ہوگا یہ اس بے بہترا ہوتا پتا یہ تین کیا ہے کیا نہیں لیکن یہ آدمی بہتری رہا ہوتا ہے یہ سب آئی میں ہوگا تو مسئلہ یہ ہے یہاں پر آپ نے اپنی تربیت نہیں کروائی اور آپ نے اپنی تربیت نہیں کروائی نہ اپنے آپ کا حوالے کیا نہ اپنے آپ کو ماحول میں لے سکتے جس سے ہمارا مزاج اتنا بیٹھنا فہم سمجھ سوچ فکر یہ دینی بن گئی اور ہم اپنے دینی اور دنیاوی امور کا مشورہ خیر و سلاح سے کریں دینی علم والے ہوں فہم والے ہوں خیر صلاح والے ہوں تمہارے بشورے ایسے ہوں ایک طرف میں یہاں پھر رات میں ایک لڑکا آیا بلا بڑے اتبار سے السلام علیکم جی خیال ہے بخا ٹھیک ہے ٹھیک ہوئی نہیں ادھر یونیورسٹی میں, میں لیکچرر ہو گیا ہوں ایسا تو رہی ہوں لیکچرر ہی ہو گیا ہمیں کہا کہ میں آیا تھا میں میڈیکل کالج رہ گیا تھا اور پریشانی تھی کچھ تم نے کہا تھا کہ جلدی جلدی یونیورسٹی میں داخلہ کر لو ایک دن تم یہاں لیکچر ہو داخلہ کر دیا تھا پھر میں لیکچر ہو گیا ہوں اور میں آ گیا ہوں اس لیے میں ملنے کے لیے آیا ہوں ماشاء آپ جا رہے تھے ڈپریشن کی طرف آپ جا رہے تھے ڈپریشن کی طرف اور حالانکہ آپ کے مسئلے کا حل تھا کہ ایک ہی جگہ تو روزی اللہ نہیں بک رکھی ہوئی پتلی کہاں تھا اللہ تبادلہ روزی رکھی ہوئی ہے لہذا آپ دوسری جگہ جا کر پاکی کر لیں جگہ بیٹھنے کی جگہ جائے گی تکیا کمرے کمرے وہاں کیا بات تھی اور ایک چیز اصل نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی ہے یہی ہو یہی ہو اسی کو تو پریشانی اور مصیبت کہتے ہیں جو خود آدمی اپنے اوپر سوار کرتا ہے ہمارا کام نہیں ہو رہا تھا کہ ایک مہمان آ گیا مہمان ہمارے تھوڑا سب کرتا ہوں ماں اپنے اہلیہ جا گیا مر مہمان دس آ جائیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی اور مہمان ایک بھی آ جائے عورتوں کو عورتوں کو بڑی مشکلات محسوس کرتی ہے شہر بھی آگے کہ بیمار ہے اس پر داخل کرنا پرابلم اچھی بات کریں ہمیں اللہ نے کوئی شرمت کر لیا ہمیں بنا دی تو پریشان کرنے کا جو نے کہا دا ڈاکٹر صاحب آپ پریشان ہیں میں نے کہا پریشان ہوں اس ہے فلانا اس میں یہ مشکلات آئی نہیں ہیں تو سہمان نے کہا ڈاکٹر صاحب جو عظم شیخ حضرت رحمۃ اللہ کا قول ہے جو آدمی تقدیر سے ٹکرایا یہ تباہ ہو گیا اور تقدیر سے ٹکرانا اس کو کہتے ہیں کہ ایک بات ایک طرح ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں کیوں ہو رہی ہے نہ ہو یہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہو جیسے میں چاہتا ہوں ایسے ہو یہ تو آپ تقدی سے ٹکرا رہے ہیں سبحان اللہ آپ نے کہا کہ جی بھائی آج بھی کوشش کرے دعا کرے بیٹھنے کے لیے کوشش کرے دعا کرے آگے بڑھے ہو گئی بات الحمد للہ نہ ہوئی تو جو ہوئی ہوئی اللہ کی تردید کی بات کیونکہ عام طور پر کہتے ہیں کہ دین والوں کو سکون ہوتا ہے ٹینشن نہیں ہوتا ہے سکون ہوتا ہے پریشانی نہیں ہوتی جو لوگ پورے وہ تنقیدی اور تمہارے فلاح دیندار کو دیکھا اتنا پریشان فلاح دیندار کو دیکھا اتنا پریشان اور وہاں یہ ہے کہ آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے دین والے کو اور یہ کہہ رہے اور یہ فلان کتنا پریشان ہے فلان کتنا پریشان ہے باقی ٹھیک کہہ رہا ہے ارے تعلیم لکھا کیا پریشانی تبھی اتلی ہے پریشانی کا ہونا تو اس بات کی رحمت ہے کہ آدمی کی نفسیات درست نہیں آدمی کی شخصیت درست نہیں ہے ذہنی لحاظ درست نہیں ہے لا اس کو پریشانی نہیں ہو رہی جی. کسی آدمی کو پریشانی کی بات پر پریشانی نہ ہو غم کی بات اور غم نہ ہو خوشی کی بات اور خوشی نہ ہو اس کی نفسیات درست نہیں ہے سائیکالوجی نارمل نہیں ہے غصے کی بات ورسہ نہ آئے پریشانی کی بات پر پریشانی نہ ہو غم کی بات پر غم نہ ہو خوشی کی بات پر خوشی نہ ہو کہتے <coughs> ہیں کہ ایک, ایک پریشانی اور غم تبھی ہے ایک اکلی ہے تبھی تو یہ طبیعت نے محسوس کیا اس کو وہ تو انسان کی نفسیات محسوس کرے گی اب اکلی غم کس کو کہتے ہیں <coughs> جو کہ اس کے بعد اس کو یہ غم لگ جائے کہ کیوں ہوا ہے یہ نہیں ہوا چاہیے کیوں ہوا ہے نہیں یہ کیوں ہوا ہے, نہیں جیسے میں چاہتا تھا ایسے تھا میں کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں سے اگلی پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سے اسٹریس اور ٹینشن شروع ہو جاتا ہے تو ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ بات اللہ والوں نے کبھی پریشانی ہوئی بس غور و فکر کیا اور اس کو منجانے والا سمجھا اللہ تعالیٰ آتے میں آتے میں, میں, میں جو حکم کرا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا میں جو حکم کرتا ہے بہتر کرتا ہے بہتر اس میں بہتری مزیدوں پر جزو صاحب ملنے والا ہے اس کو سوچا بس پریشانی طبیعت تک آئی طبیعت سے بڑھ کر آگے عقل پر نہ آئی بہن پر آ کر اسٹریس اور ٹینشن اگر پریشانی آئی ہوئی ہے اور میں کہوں آئی ہوئی ہاتھ ہے کیوں آئی ہٹ تو سو ہٹ دے گی ہے اور دورانیہ پورا کرنا ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں پریشان کروں ایک بڑا عجیب نتیجہ ہے ایک جنرل اپنی فوج کو صبح لڑنے کے لیے تیار کر رہا تو اس کو دکھانا تکلیف کرنا تھی کی کیونکہ ایک اسلحہ ہے اور ایک مرحال ہے فوجی کے لیے دو شیئنیں ہیں والوں کی اختلاف مرال اس کا حوصلہ اور عزم کہتے ہیں کہ فوجیوں کے پاس اصلح تو ہو لیکن اس کا مرال ڈاؤن ہو گیا ہو تو یہ جنم جیت بے قائط ہے بارے میں قائد ہے اویتناب آزاد انگلنا ہزار سر اور اویتنا بزار سات کیسی <anthropology> فرمائی <سؤال> ابھی گنا بے آزاد نے دیا ان کا نا اب اور رافظ صاحبان بھی غور کریں سر پورا ٹھیک کریں سر کیا لشکوں تیار کر لیا نا اور اللہ جی پر لے کر آیا اور بڑھاؤ سے کھڑے ہو کر دعا مانگ یہ یا اللہ جس چیز کے باپ ہم جا رہے ہیں اگر یہ حق نہیں ہے بالکل جنگ کے لیے جا رہا تھا تو اس سے زیادہ کیا اور دعا مانگی کچن کے خراب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں یاد اگر یہ حق پر ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کرتا ہم پر بہت یا ہم پر بہت درخنار آزاد لے آئیے داخے سے مانگ لیے کہ یہ بہت پرانا سیاسی لیڈر تھا اور اسٹنٹ سے ایکسپلائٹیشن کرنا یہ جانتا تھا جیسے کہ آپ کے سیاسی اور ہوتے ہیں بس میرا دل ہے ان مدرسے والوں کو میں بہن میں بیٹھ نکلنا چاہتا ہوں قیاضت باز بنے بیٹھے خوراک سیاسی لیڈر تھا اور اسٹنٹ سے ایکسپلائٹیشن کرنا جانتا تھا اسٹنٹ کہتے ہیں کسی ہوا کھڑا کرنا اور ایکسپلاٹیشن کہتے ہیں اس کو اچھال کر لوگوں کو بولے صحیح میں کھڑا کرنا تو اپنے حدیث کفاروں کفار کو, کو, کو اسٹنٹ سے کر رہا تھا کی ان کا مرال ہائی کرنے کے لیے حوصلہ بند کرنے کے لیے ہم ہاتھ پر جا کر لڑ رہے ہیں اور ان کو دکھانے کے لیے ہوشیار بھی تھا جیسے وہ تو ہوتا ہی ہے کہ آگے بڑھے وہ پتھر پڑھنے شروع ہو جائے تو عوام تو سد ہوتے ہیں انہیں کہا دیکھو کہاں پتھر پڑتے ہیں ہاتھ پر ہمیں تو فوج والوں کے مرال ہوتے ہیں ایک حوصلے کو بلند کرنا ہوتا ہے کہ حوصلے کو بلند کرنے کی بات کیسے ہوگی گئی تھی جرنیل نے ہاں جرنیل نے کہا صبح لڑنے لڑ دے سوچے کہ دیکھو صبح لڑنا ہے لڑنا کیا ہے کوئی خاص بات تو ہے ہی نہیں اگر لڑے گے تو یا مارے جاؤ گے جب بس جاؤ گے جنگ میں مارے گئے تو تمہارے روایقین کو تمہارے بال بچوں کو اتنے زیادہ نوازا جائے گا اتنی ان کو افائی سے سہولتیں دی جائیں گی اتنی فیسلٹی دی جائیں گی اتنا تم زندہ ہوتا ہے تو تمہیں نہ ملتی تو لہ رہا ہے تمہارا فرق تو بچوں کے لیے بال بچوں کے لیے پیچھے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر مرے نہیں زخمی ہو گئے تو فور اٹھا کر لے جائیں گے تمہیں اسپتالوں میں درد ہو اور زخم ہو جو اس کا علاج کریں گے جی؟ اس کا جب علاج کریں گے آپ آرام سے اسپتالوں میں ڈٹے ہی ہوں گے علاج ہو جائے گا اور معذور ہو گئے تو اتنے تمہیں رعایتیں دیں گے اتنی صورت کے بعد دیں گے اور جنگ پتہ کر لی تب گھر تو مزے ہی مزے کیا تمہارے نارے ہیں تو آپ بتائے لڑ کوئی مسئلہ ہے آپ بتائے لڑائی کوئی بس کوئی مسئلہ ہی تھی تمہارا برفدار آیا اس نے کہا کہ میں یہ ہائی جہازوں سے جمپ والے کورس میں آئے ہوئے مکمل کیا ہوا تھا جب لگا رہے تھے تو گھر والی کو لے کر آیا خود بھی جو گھر والی جو ہاتھ چھوڑا پہلے چمپوں پر گیا فوجیوں کو پر گیا تو ان انسٹرکٹر تھے ان, ان کو ترغیب دی تھی اور ترغیب دینے کے بعد انہوں نے ان ان آیا تو کہہ رہا تھا کہ مال انسٹرکٹر صاحب کہہ رہے تھے یہ آدمی چھلانگ لگاتے جہاز سے نا اور وہاں میں جب اڑتے ہیں آدمی, آدمی کو اتنا مزہ آتا ہے کہ سب آدمی کو پتہ پتہ چلتا ہے کہ پرندے کیوں گاتے ہیں جب وہاں اوڑے آتے ہیں اتنا مزہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ ماشاء اللہ اچھا انسٹکٹر کہ ان کا حوصلہ بڑا بلند کر دیا برا لائی کیا دوسرے دن جب گیا تو اس نے واپس آیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ آج کے جمپوں میں تین آدمی مر گئے پر نہ بتانا ٹھیک ہے دو ہاتھ میں کا کام فق ہوا ہوا اور جو آواز ہے وہ جگہ پر نہیں ہے کیوں کل اسے کہا ہماری باری ہماری جب کی باری میں نے کہا بس بتا دوں آپ پریشان نہ ہو آپ نیت ہے جہاد کی نیت ہے خدمت قوم کی خدمت کی نیت وارت کی نیت تھا جہاد کی نیت ساری باتیں ہیں اور اگر موت لکھی ہوئی ہوئی تو وہاں تو کر رہے گی اور نہ لکھی ہوئی ہوئی تو اس کو بھجا نہیں سکتا ہے تو پھر اس کا حوصلہ بند کیا گیا جب لگایا تو کامیاب ہوتا یہ پچھلے دنوں جو آئے تھے تاقول والے جانباس وغیرہ کا گروہ جو ہے تو سلسلے کے ساتھی جو باقاعدہ مسجد میں آتے جاتے رہے تو انہوں نے سارے ساتھیوں کو متوجہ کیا کہ ہمارے جمپ ہو رہے ہیں تو اس پہ دعائیں کرنی ہی ایسی کیے کہ کوئی آدمی کوئی جان نقصان نہ ہو تو اللہ کی شان وہ ساتھی دعائیں کرتے رہے ان کا پورا وہ جو تھا گروہ سارے صحیح سالم جمپ کر کے گئے کوئی نقصان کسی کو نہیں ہے خیر مرال حوصلہ تو حوصلے پر کیا آر یہ کر رہا تھا کہ زندگی گزارتے ہوئے اس زندگی کے جو وہ ہیں چپ کلشیں ہیں اور اتار چڑھاؤ ہیں جسے آپ لوگ اسٹریسز اینڈ اسٹرینس کہتے ہیں اس سے گزرتے ہوئے جب آدمی اپنے آپ دنیا کے ماحول میں اخباری ماحول میں اور ٹیلی ویژن کے ماحول کے اور باقی یہ جو تاریں اور کیا کہتے ہیں کشتری تاروں کا جو ماحول آپ لوگوں نے کم سے قائم کر لیا ہے اس کے حوالے ہو تو اس سے تو پیسے دے کر موت خریدی ہوئی ہوتی ہے اپنے دلوقع. پیسے لے کر موت خریدی اپنے ایسے ماحولوں میں ہم رہتے ہیں تو پریشانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کوئی زخموں لگنے کا ہوتا کوئی پٹی باندھنے کا تو بندوبست ہی نہیں ہے اور تو ہم پک کر کے کر کے لگائے جا رہے ہیں لگ رہے ہیں سے ہیں اب آپ بتائیں تو اس لیے تو مشکلات ہیں اور ان ماحولوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ہمارے رحمتہ اللہ علیہ کتنی بیماریاں ہوگا دل کی بیماری دمے کی بیماری شوگر کی بیماری رفت کلفوں کی بیماری اور پٹھوں سے ٹوٹنے سے بارش کی بیماری اور ڈاکٹر صاحب یاد آتا کی بیماری چھ آگے کے دمائ کہ اور طبیعت نے احساس کے فرمایا تھا کہ مزے میں مری جب سگریٹ پیا ہوا آدمی وہاں سے داخل ہو ہے میں یہاں بدبو جاتا ہوں یہاں ہوتے جہاں مجھے بدبو طبیعت اتنی لفیف احساس اور وہ مجھے جب بیٹھتے تھے تو کسی کو احساس تک نہیں ہوا تھا کہ بیٹھا ہوئے آدمی اتنا احساس پشاش چمکتا چہرہ کے بیمار اور آدمی اگر کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ہر دل کا ٹیک ہو گیا ہے میں بیمار ہوں اتنے پریشان بھی ہوئے ہوئی پریشادی کی بات ہے بتاتے بھائی لے کر دل کی بیماری بھی دل کی بیماری بھی تھی جب آخری دل پہ تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب دیکھنے کے لیے نئے ڈاکٹر صاحب دیکھنے کے یہاں اس جگہ سے تو لنگ ختم ہے میں ماشاء کی تشویر پر جو ہے تو خوشی ہوئی مبارکباد ہماری شاگرد کی تشویر پر خوشی ہوئی لیکن یہاں کا لنگ ختم ہے یہ کافی عرصے کا فائبراؤز ہوا ہوا ہے یہ تھا اس میں گیس ہاں ساتھ جاتا نہیں لیکن گاڑی میری چل رہی ہے زندگی کی کرامت ہے اور جو حالات جیسے درجوں ہو رہے ہیں جیسے عدل بدل رہے ہیں پھر پریشانی پہاڑ پر چھڑا گے گھر کے میں بھی اور آنے والا آدمی تھوڑا بیٹھے پندرہ بیس آدھا گھنٹہ بیٹھا بس پر ساری پریشانی کی کافو وہ تھوڑا پریشانی ہوگی اللہ کے کہ اس بات کو ذہن سے نکال کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہوا اس بات کو ذہن میں ڈال کہ جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہوا کرے گا میرے دن میں کوشش اور ہوا اور اخبار جو چیز مل گئی الحمدللہ نے الحمد للہ حضرت نہیں ملی ہے شکر ہے اللہ کا اللہ کا اختیار ہے جو ہے جو, دے جو دے اور بہت زیادہ غور و فکر کم جو مثبت پریشانی آئی ہے جو صاحب کے غور و فکر کیوں نہیں ہو جب مفتی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کاٹی گئی بغیر نشے کے کاٹے تھے کرنل امیر ہوتے تھے لاہور کے مشہور ایک سرجن تھے اور ایک تھے. دونوں تھے. تھے. غالباً مشہور سرجن رزرا جو لاہور تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بیس بار سے فریشنوں کے لیے آتے تھے مریض تھے بابا بابا تو امیردین کر رہے تھے اور, اور میری ٹانگ نشہ دیے بغیر کاٹے فا نے پر ایک کتاب ہے پڑھو گلگت والے ہوئے تھے اس کتاب کا والا <laughs> سید سلمان نظو رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا کہ آپ یہ کان کاٹے گئے اور بغیر دشے کے کاٹے گی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کان کے کٹنے پر و سواب اور جو معاوضہ اللہ تبار صاحب کے ہاں ملنے کی امید تھی اس پر دھیان جمایا اس پہ محبیت ہو گئی بس پھر احساس نہ رہا اس پر جو سواب ملنا ہے اس پر محبیت دھیان لگایا دھیان جمانے سے محبیت ہو گئی اور محویت سے سات کام کاٹار تو ویسے اتنا دھیان اجر سواب پر جو ہیں سترے آئے ہوئے ہیں اس پر دھیان لگانے کہ اتنی ماحویت اور گہرائی ہو سکتی ہے کہ بدر کا درد وغیرہ نہ ہو تو باقی پر ویبی پریشانی تو چیز نہیں ذریعہ پریشانی تو کوئی چیز نہیں اور ان شاء اللہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا آدمی اپنے کوشش کرتا رہے دعا مانگتا رہے آگے بڑھتا رہے رکھتے ٹھیک ہے نا تھوڑا جاری ذکر ہوتا ہے بعد تھوڑا سا جاری ذکر ہوتا ہے ماشاء ہمارے بزرگاہ لکھی مروت والے کیا مدد آدمی جو غصے اور کرتے اپنی لوگوں پر کرتا ہے مدارف والوں کے میں تو زندگی کے سارے شوقوں کی صلاح ہے ان کے پاس جب سیاست باز آئے ہیں آئے تو کہیں کہ آپ مدارف کے قدر پر رکھ کر رہے تو بندوق چلا رہے ہیں اور ہم تو آپ سے حکومت کا اصول نہیں چاہتے ہم تو آپ سے نفاذ شریف چاہتے ہیں ہم تو آپ سے علائق الحمۃ اللہ چاہتے ہیں جب آپ شریف کی بنیادوں کو ہی کھودیں گے اور ان پر آپ آرا چلائیں گے تو آپ ہمارے کہاں کے نمائندہ رہیں اور اس بات کو نہیں کہیں گے عظیم صاحب کو یاد ہوگی ہمارے مولانا پرانگ غرضی صاحب رحمۃ اللہ علا کرتے تھے ہمارے گاؤں میں تو تقریر میں گھا کرتے تھے اگر اس بات کو نہیں کرو گے تو تم شیطان الخرت یا شیطان الخنف یہ کوئی رقف ہوتے تھے میں نے زبانہ سنایا لیکن مجھے یاد نہیں کہ اخرس تھا یا اخرص تھا اخرت تھا یار شیطان اخرس گنگے شیطان مشہور ہو سن تن سیاست کو تلقین کریں ان کو نصیحت کریں ٹھیک ہے نا گلیاں سڑکیں بنانے کے لیے اور بہت لوگ تھے وہ کر رہے ہیں زیادہ اچھا کر رہے ہیں ہم نے آپ کو ایک ضمی معیار قائم کرنے کے لیے آپ لوگوں اپنی رائے آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھ کر آپ کو آگے بڑھائے گا اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو اس میں تو ہم آفس نہیں دے سکیں گے اور اس بات کو جو مولوی نہیں کہے گا وہ شیطان ان اخرف ہوگا یہ واضح کیا سو بیس گاہ ہم سب کے ذمے لیکن آپ ایسے بدارت کے ذمہ خاص طور سے Oh no inna Allah Allah inna